صلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ذوق نات مدنی چینل کا وہ منفرد سلسلہ جس میں اشار کی بنیاد پر ایک مدنی مقابلہ ہوتا ہے ہمارے درمیان بارہ ٹیمیں ہوں گی اور ان میں سے کوئی ایک ٹیم بالاخر فائنل ون کریں گے پچیس سفر المظفر کو اس کا فائنل ہوگا دعوت اسلامی کے بارہ شعبہ جات کی نمائندہ ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں اور ان کے درمیان ہمارے ایک نافخواں جو مدنی چینل کے نافخوا ہیں وہ بھی ہوں گے اور یہ مل جل کر مدنی مقابلہ ہوگا صرف اور صرف اشار کی بنیاد پر اور سارے سیگمنٹ سارے مراحل اشار ہی کے ذریعے ہوں گے اور وہ کیا ہیں وہ آپ کچھ دیر میں انشاءاللہ دیکھیں گے بہت دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے ہر سیگمنٹ میں ہم نے کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ہے پچھلے سالوں کی طرح نہیں ہے آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں یہ سیزن 5 ہے جب ہم نے پہلی بار ذوق ناد کیا تھا مجھے یاد ہے کہ ہمارے ذوق ناد کی ٹیموں میں نے شورا شامل تھے نے شورا بھی تھے اور وہ سلسلہ جب ہوتا تھا تو نگرانے شورا ہوتے تھے موجود اور وہ خود اس کو لے کے چلتے تھے آج یوں سمجھے کہ یہ سکھاتے تھے کہ کیسے کرنا ہے میں تو یوں کہوں گا اور پھر بہت اچھا سلسلہ ہوا تھا اور سے اعلیٰ آزاد ہم نے منایا تھا اور پھر ذوق نات کو پھر ایک پوری ترکیب اور ترتیب سے مدنی چینل پر پیش کیا گیا اس کا پہلے نام مدنی اشار کی تکرار ہوتا تھا پھر ذوق نات پر مشورہ ہوا ذوق نات نام رکھا گیا اس سال اس کا پانچواں مدنی مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے چھتیس اسلامی بھائی ہیں اور بالآخر تین کو آگے بڑھنا ہے تین جو ہیں وہ انشاءاللہ اللہ آگے بڑھ جائیں گے اور وہ جیت جائیں گے سیگمنٹس آپ کو بتاتے ہیں اور ٹیمیں آج ہمارے درمیان کون سی ہیں ان کی بھی زیارت کرواتے ہیں ان سے تعارف بھی لیں گے ان کا کچھ ان کے مدنی کاموں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے ہم ان سے سوال کریں اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں آپ اگر فیضان اعلی حضرت کے کانٹیسٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں آپ اگر اچھے پینٹر ہیں اچھے اسکیچر ہیں آپ مزار اعلی حضرت کی اچھی پینٹنگ بنائیے ڈرائنگ کیجئے اور ہاتھ سے ڈرائنگ ہو کمپیوٹر گرافک نہ ہو آپ اس کو بنا کر ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیجئے یا لے کر خود یہاں آ جائیے سلسلے میں انشاءاللہ اللہ ہم روزانہ ایک پینٹنگ کو ایک ڈرائنگ کو مدری چینل پر آن ایئر کریں گے تو ہم کچھ دیر میں وہ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں آپ کس نمبر پہ بھیجیں گے وہ نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو اس نمبر پر آپ بھیجیں گے یہ پکچر آج کی جو پکچر ہے اگر وہ ریڈی ہو تو وہ بھی مجھے بتا دیا جائے اسی طرح روزانہ ایک ویور کی ایک ناظر کی ناز شریف بھی ہم چلائیں گے آپ اپنی پڑی ہوئی اچھی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے ہو سکے تو امامت شریف کے ساتھ ہو سفید چادر بھی اوڑھ لیجیے بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہی اس میں حصہ لیں اسلامی بہنیں زحمت نہ فرمائیں آپ کی پڑی ہوئی نعت اعلی کی ہونی چاہیے ایک ہی شعر ہونا چاہیے ان شاء اللہ آپ کی دلجوئی کے لیے جو ہمیں بیسٹ لگا جو اچھی ویڈیو لگی کوئی ایک ان اللہ روزانہ چلائی جائے گی آج کی ویور نے بھیجی ہے یہ بنا کر بھیجا ذرا دیکھیں اور ان کے لیے سبحان اللہ بھی کہے ان کی ذکر اللہ کی نیت سے حوصلہ افزائی کی نیت سے ماشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت پینٹنگ کی ہے لیکن افسوس کہ انہوں نے نہ نام لکھا ہے نہ شہر کا نام لکھا ہے تو اب ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ ذرا بھیج دیں تو نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیجیں ویڈیو میں بھی اگر بتا دیں میرا نام فلاں ہے اور میں اس شہر سے ہوں پھر کلام رضا شروع کریں تو ان اور زیادہ مزہ آئے گا اور اگر آپ کی پینٹنگ پچیس سفر کو نمبر 1 آتی ہے سب کا ہم برابر مقابلہ کریں گے تو اگر آ, نمبر ون ہے تو پھر آپ کو ہمیں ان شاء بھی پیش کرنا ہوگا رابطہ ہوگا تو یہ ہو کسی ایک نازر نے ایک مطلب ہمیں تصویر بھیج دی ہم نے سلیکٹ نہیں کی تو کیا وہ دوبارہ دو محنت کر کے دوبارہ بنا کے بھیج سکتا ہے روزانہ بھیجیں ٹھیک ہے سلیکٹ کرنا تو ہمارا کام ہے نا آپ روزانہ بنا کے بھیجیں کبھی گمبت کا کبھی سہن کا تو کبھی پورے مزار کا ہر اینگل سے بنا کے بھیجیں دیکھتے ہیں آپ نے کتنا دم ہے کتنا ذوق ہے اعلیٰ حضرت سے محبت کتنی ہے اور یہاں پر جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے یہ ہے ذوق ناد کا مقابلہ دیکھیں گے کس میں کتنا ذوق ہے اور کون کتنا آگے بڑھتا ہے اور آج کے جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ کو پریکارٹر فائنل کے سیگمنٹ سے جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھیں گے یہ سیگمنٹس چھ مقابلوں تک چلیں گے پھر آگے ہو سکتا ہے ان میں کچھ تبدیلی ہو چھ مراحل سے انہیں گزرنا ہے مدنی اشار کی تکرار نمبر دو درست کیجیے نمبر تین ایک لفظ ایک شیر نمبر چار یہ نیا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے نصیب آپ کا نمبر پانچ حروف تحجی نمبر 6 سوچ سمجھ کر یہ وہی ہے جس میں ہم بزر راؤنڈ ہے لیکن اس کا نام ہم نے بدل دیا ہے سوچ سمجھ کر آپ نے بیل بجانی ہوتی ہے تو کس طرح ہوں گے یہ تو آپ دیکھیں گے کون آگے بڑھتا ہے ہمارے ساتھ آج کون سی دو ٹیمیں ہیں یہ بھی دکھا دیجئے آج مدنی انعامات والے ہیں اور شعبہ تعلیم والے ہیں ان کی بھی زیارت اسکرین پر بھی ہو جائے مرحبا اگر اپنا تعارف بھی کروا دیں شعبہ تعلیم والوں سے آغاز کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے آپ کھڑے کھڑے بولیے آواز آ جائے محمد محشید اتاری مرحبا اتاری مرحباً حسنین, اتاری حسنین بھائی ہمارے مدری چینل کے ہیں یہ جی آپ صبح تعلیم سے جی محمد اتاری عبد الماج بھائی ہمارے مدری چینل کے ناط خواہ ماشاء اللہ عرفان احمد, احمد اتاری تو آج ان دونوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے ذوق نات کا پہلا مقابلہ پہلے راؤنڈ میں بارہ ٹیمیں ہوں گی آمنے سامنے اور چھ ٹیمیں آگے بڑھ جائیں گی چھ ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی ان پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کو بھی موقع ملے گا آگے بڑھنے کا پہلے راؤنڈ میں ایک موقع کس طرح ملے گا وہ اس طرح ملے گا کہ جو ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہوں گی زیادہ نمبروں سے ان کو ہم کوارٹر فائنل میں خود ہی آگے بڑھا دیں گے تو آپ اگر ہار بھی جاتے ہیں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں تو پوائنٹ زیادہ لیجیے اگر آپ کے پوائنٹ زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر بھی مقابلے میں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے کوارٹر فائنل اور آگے کے راؤنڈ میں کسی قسم کا کوئی پیچھے رہ جانے کے بعد موقع نہیں ملے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو ہم نے ناظرین کی آرا لی ہے لی ہے کون جو نے شرکت ہے مدر یا شعبہ تعلیم والوں کو کس کو زیادہ لوگوں کی رائے ملی ہے کہ آج کون آگے بڑھیں گے یہ دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مقابلے میں کس نے کتنی تیاری کی ہے وہ بھی دکھا دیجئے پول کیا ہے کس کو زیادہ ناظرین نے اپنی رائے سے نوازا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی مدنی انعام والے نو سو پچاس اور شوبہ بتا دیں شعبۂ تعلیم والوں کو کم رائے ملی ہے جی, جی اور مدری انعامات والوں کو زیادہ ملی ہے آپ سے لوگوں کی زیادہ توقعات ہیں ماشاءاللہ دونوں ٹیموں میں قد بھی آپ لوگوں کے لمبے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ذوق ناد بھی اتنا ہی ہے کہ نہیں بہرحال بہت ساری چیزوں میں وقت جو ہے اس پر بھی فیصلہ ہوتا ہے بعض اوقات ذہن مستر نہیں ہوتا تو کوئی کسی پہ ہستا نہیں ہے نہ کوئی کسی سے لڑائی ہوتی ہے یہ تو محبتوں کا ایک سلسلہ ہے حقیقت تو ہمیں فیضان اعلی حضرت لوٹنا ہے اور ذوق ناد بڑھانا ہے ان شاء آئیے نعرہ لگاتے ہیں انشاءاللہ شیطان پہ بھاری رہے گا آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اس کا نام ہے مدنی اشار کی تکرار سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ کیا مدنی اشار کی تکرار کو عام لینگویج میں کہتے ہیں بیت بازی بیند بازی کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف والے کو شیر پڑھتے ہیں اس کے آخری حرف سے دوسری طرف والے پڑھتے ہیں یہ عام طور پہ ہوتا ہے لیکن یہ مدنی چینل ہے کچھ تو تبدیلی ہوگی نا تو اس بار مدنی اشار کی تکرار اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہوا کرتی تھی اب ہم دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شعر سنیں گے دوسرے مصرے کے آخری حرف سے شعر ہوتا تھا نا جیسے مثال کے طور پہ ناظرین کی آسانی کے لیے سمجھا دوں آپ لوگوں کو تو پتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرہ تو کس, سے, حرف, کس حرف سے پڑھا جاتا تھا شیر الف سے تیرا اب پڑھا جائے گا پہلے حرف سے آخری حرف سے نہیں تو پہلا حرف کیا تھا نہیں سنتا ہی تو نون سے آپ نے شیر پڑھنا ہے پہلے تیاری کر کے آتے تھے یوسو بھائی پہلے تیاری ہوتی تھی کہ دعت دے دیں گے غین دے دیں گے گاف دے دیں گے آئند دے دیں گے مشکل تیاری ہوتی تھی آپ تیاری نہیں کر پائیں گے اب جو ہے نا وقت پر چھوڑنا پڑے گا ان کو کہ کوئی کچھ بھی آ سکتا ہے پہلا حرف تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے اب بھی تیاری کر کے آئے اب دیکھیں کیا کرتے ہیں اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے تیاری کرنا اس طرح سے لیکن ہمارے ناطخواں ہمارے اسلامی بھائی ایک سے بڑھ کر ایک ذہین ہے آپ دیکھیں گے کس طرح مدنی مقابلہ ہوتا ہے صرف تین منٹ کا یہ مدنی مقابلہ ہوگا مدنی اشار کی تکرار آپ اگر آپس میں لے کر چلتے رہے برابر تو دونوں کو دو دو پوائنٹس مل جائیں گے اگر کسی ایک کا پلہ بھاری ہو گیا تو نمبر انہی کو دیے جائیں گے میں پہلے شعر پڑوں گا پھر اس سے دائیں طرف سے آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلی حضرت کے شعر ہے اعلیٰ حضرت سے ابتدا کرتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے آپ نے تحت اللف شعر پڑنے ہیں بغیر ترس کے بعد سے شعر پڑیں بہار جان فضا تم ہو نسی میں گل ستا تم ہو بہار باغ رضوا تم سے ہے زیبا سبحان اللہ بہار بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہار مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے سر پر مدین میں سبحان اللہ آپ اتنے گھبرائے وقت کی بھائی جوش سے پڑے اور ہر شیر پہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے میں پھر روتا ہوا آؤں میم سے شیر دیں گے آپ مدینہ اس لیے پیارا رہتے ہیں میرے سر پر سبحان اللہ کے کاپ سے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے مائک آواز کیچ کر لے گا آپ سے منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا سبحان اللہ جا رہے ہیں جنہیں جیم جن کے تلوؤں کا دھوبن ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا سبحر اللہ ہے ہاتھ ہائے رافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھر سبحر اللہ چلی تباہ تباہ چھو کریں سب کی کھائیں لو دل کو جو عقل دے خدا میری گلی سے آپ کا انداز بڑا پیارا ہے ماشاء اللہ اور اچھی انداز پڑھ رہے ہیں دال میں ہو یاد تیری گوش آئے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا پھر صرف پے آ آپ کے پاس پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کے سر کے بل جاتا مگر ضورت نہیں جانے سبحان اللہ کیا اچھی تیاری ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں مدینے ہے میں ہے جی سب سے اولا والا ہمارا لبی سب سے بالا والا ہمارا سبحان اللہ تین سب چمک سب, اللہ سب اللہ چمک اللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا سبحان لبی اللہ اعلیٰ ادب کے شیر پڑے جا رہے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو اللہ جان و دل جان و دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان اللہ تو ازلی ہے تو ابدی ہے نام تیرا علیب و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے اللہ ضال وقت کم ہے پہ کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے سیاروں کے تا تاخو میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلواتے سبحان اللہ کا سو ہ دہن یا ابرو آخیں آئن سعد کاف ہا یا آئین سعد ان کا ہے چہرہ نور سبحان اللہ کاف کچھ ایسا کر دے میرے کردار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے جا رہا آنکھوں میں آپ کے پاس آخری شعر ہے وقت ختم ہو چکا ہے ہاتھ سے پڑ دیں ہائے غافل وہ کیا جگہ شعر ہو چکا ہے نا ہم مدینے سے اللہ, اللہ کیوں آ گئے کل بحیرہ کی تسکی وہیں رہ گئی دل, دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے اللہ یہ مرحلہ مکمل ہوا دونوں ٹیموں نے واقعی بہت اچھی تیاری کی تھی ان دونوں کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہو ماشاء <تصفح> بہت زبردست مدنی مقابلے کا اظہار ہوا مدینہ مدینہ رہا اور دیکھیں کہ الف واو اور یا آیا ہی نہیں پہلے یہی یہ آتا تھا تو ہوتا تھا کہ یار کچھ اور بھی آئے لیکن ماشاءاللہ یہ پہلے, پہلے, پہلے حرف والی کیسی رہی پہلے باپو پہلے دوت کی رو کی رو کی, کی, کی تیاریاں کر کے آتے تھے نا اب تیاری تیاری پھر بھی, بھی تیاری کر کے آئے تھے کیا فرم ہے بابو یہ صحیح رہا کہ اس کو بدل بدلنا چاہیے پہلے حرف والا صحیح ہے بالکل مدینہ مدینہ ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین دو دو پوائنٹس کا یہ مرحلہ تھا اور دونوں نے کسی کو بھی نیچے نہیں جھکنے دیا ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے اور اسکور بورڈ آپ کے سامنے ہے پہلے مرحلے میں دونوں کو دو دو نمبر مل چکے ہیں سبحان اللہ اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف بہت ہی دلچسپ مرحلہ ہے پہلے بھی آپ یہ دیکھ چکے ہیں اور پھر دوبارہ آپ اس کے دیکھیں گے پچھلے سالوں میں بھی یہ ہوتا رہا اس کا نام ہے درست کیجئے آئیے اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب اس میں کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہے ہماری دونوں طرف کی ٹیموں کو ٹھیک ہے ادھر دیکھ لیں بھائی صحیح رکھا ہے میں نے آگے بڑھاؤ اوکے یہ ایک پزل باکس ہے اس میں انہیں ایک شیر سکرین پر دکھایا جائے گا اگر سکرین کلیئر کر دی جائے ان کی دونوں طرف کی سکرینیں آپ کو دکھ رہی ہیں آپ کو باری باری ایک ایک شیر دکھایا جائے گا شیر نہیں لائن نہیں ایل آئی او ای شعر ٹھیک نا آپ شعر بولو تو ڈر مچ جائیے گا ٹھیک ہے شیر دکھایا جائے گا کسی کا بھی شعر ہو سکتا ہے کوئی بھی شعر ہو سکتا ہے آپ نے اس شعر کو یہاں پر بنانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو باکس میں باکس میں وہ شعر کے پزلز پڑے ہیں آپ اسے پورا کریں گے اور یاد رکھیے کہ اس میں اور بھی کسی شعر کے پزل ہو سکتے ہیں تو آپ نے اپنے ہی شعر کو لگانا ہے جتنا ٹائم آپ لے سکتے ہیں لیں میکسیمم دو منٹ کے پاس دو منٹ سے پہلے پہلے لگا لیجئے گا اگلی ٹیم کو آپ اتنا ہی مطلب ہدف دیں گے کہ اس سے پہلے وہ لگا لیں دو نمبر کا یہ مرحلہ ہے اور دونوں ٹیموں کے لیے باری باری اشار ہوں گے شروعات کس سے کی جائے سیدھے آپ سے چلے بھائی آپ سے شروع کریں چلے آپ ہدف دیں گے ان کو آپ کی پہلے باری تین شعبہ تعلیم کے لیے کون سا شیر ہے ذرا دکھایا جائے شیر ذرا بڑا کر کے دکھائیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں اعلی حضرت کا شیر ہے کھڑے رہیے ہمت رکھیے آپ آئیں گے اچھا آپ نے زیادہ اچھی تیاری کی ہے لگتا ہے اچھا یہ بتائیے آپ کو یہ شعر یاد ہو گیا کیا ہے شیر باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں آپ کا شیر جو ہے نا وہ یہاں موجود ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس وقت شروع کرنا ہے جب میں آپ سے عرض کروں یہاں پر آپ بنائیں گے ٹھیک ہے چلے بھائی بسم اللہ پڑھ کے آپ شروع کریں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے باپ جہاں بیٹے سے, باپ باپ جہاں بیٹے سے, باپ جہاں بیٹے سے جلدی باپ جلدی, باپ جلدی ہاتھ چل رہا ہے اور سیر مکمل کرنا ہے سلام کے دلط سلامت چالیس سیکنڈ ہو چکے ہیں جیسے ہی آپ کا شیئر مکمل ہو گیا ہے دو اور بارہ دو منٹ اور بارہ سیکنڈ رہتے تھے یعنی تقریباً فورٹی ایٹ سیکنڈ میں ماشاءاللہ ہمارے محشید بھائی نے بنایا مرحبا آپ کو پتا تھا کیا پہلے سے یہ شیئر آنے والا ہے ماشاءاللہ بہت سپیڈ ہے آپ کی مرحبا فورٹی نائن سیکنڈ کا آپ کو ہدف ہے نہیں فورٹی نائن میں تو آپ پیچھے رہ جائیں گے فورٹی ایٹ میں ہی بنانا ہے اس سے کم میں بنانا ہے تو اس کو کلیئر کریں اچھا اگر یہ بھی فورٹی میں بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا تو دونوں کو برابر نمبر مل جائیں گے پوائنٹس مل جائیں گے اللہ اللہ تو اس کو کلیئر کریں گے اب اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک شیئر ہوگا ٹھیک ہے تو وہ شیئر آپ نے یہاں پر بنانا ہے جلدی سے بنانا ہے جتنا ہو سکے آپ اپنے میں سے کس کو بھیجیں گے یہ بھی بتا دیں اور آپ کا جو شیر ہے آپ کا جو شیئر ہے وہ آپ کی سکرین پر بھی دکھایا جائے گا جی دکھائیے مدری انعامات والوں کو کون سا شیئر پورا کرنا ہے وہ عطا دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو آسان شیر بھی ہے اور مشکل بھی ہے بنانے کے لحاظ سے کون آئے گا آپ میں سے ایشان <سؤال> بھائی آپ <سؤال> کو شیر یاد ہے سنا <سؤال> دے لو اگر یاد ہی نہیں ہے تو بنائیں گے کیسے ایک بار اور دیکھ لیں مضبوط یاد ہوگا تب ہی بنائیں گے نا وہ اتا دے تم اتا لو وہ وہی چاہے جو چاہو چلیں اگر یہ لکھا رہے تو بھی حرج نہیں ہے آپ بنائیں گے یہاں پر آپ کے आपने ہیں آپ نے فورٹی نائن سیکنڈ سے پہلے بنانا ہے جلدی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے آپ کا وقت جاری ہے وہ اتا دے تم اتا لو وہی چاہے جو چاہو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے وہ عطا دے تم عطا لو کے پاس وقت کم ہے پاس وقت کم ہے سلام سلامتی آپ کا شعر کچھ کچھ مکمل ہوا ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ عطا دے تم عطا لو ذرا ناظرین کو بھی دیکھنے دیں وہی چاہے جو چاہ ہو آپ نے یہ شعر مکمل کیا ہے پورے ایک منٹ کے اندر بارہ سیکنڈ آپ نے زیادہ لیے ہیں اس لیے اس مرحلے میں آپ کو پوائنٹس نہیں مل سکیں گے معذرت کے ساتھ آپ نے اچھی کوشش کی لیکن شبۂ تعلیم والے اس میں آگے بڑھ گئے ہیں ماشاء اچھی کوشش تھی ان دونوں کے لیے سبحان اللہ کی صداے ہوں اور اس کو کلیئر کر دیں آپ میں سے کوئی آئے گا جو یہ کوشش کرے بنائے ہے کسی فیس کے ساتھ آئیں گے مدنی فیس بھی دے دیں تو کیا بات ہے ماشاء کئی ہیں متمنی ہمارے کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھائی جلدی سے آ جائیں مدنی فیس کا اعلان لے لیں دینے حضرت کا مہینہ ہے دے دیں اعلیٰ حضرت کے نام پہ کچھ پچیس دن میں کوئی کتاب پڑھ لیں تین چار دن میں تین چار دن میں پڑھ لیں گے سبحان اللہ آ جائیں آپ نے یہ والا شعر مکمل کرنا ہے درست کرنا ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں آپ بناتے ہیں 48 سے بھی کم میں بناتے ہیں تو آپ کو تحفہ بھی دیں گے لیکن چلنا رہا ہے کیا سلامت میں رہے مسل کے آنا حضرت سلامت سلامت میں رہے مسل کے آنا حضرت سلامت انسل کے آپ کے بیس سیکنڈ میں سلامت میں رہے مسل کے آنا حضرت سلامت ان لگے حضرت حضرت ماشاء اللہ چالیس سیکنڈ میں انہوں نے بنا کے دکھا دیا ہے سبحان اللہ کی سدائے ہوں 42 سیکنڈ میں ان کے لیے تحفہ بھی ہے ماشاء اللہ مرحبا پین مدینہ اور حب الکاب ماشاء اللہ مرحبا قبول فرمائے تشریف رکھے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے ہاں ایک ورڈ آگے پیچھے ہے باپ سے جہاں چلو باپو نے توجہ دلائی باپ جہاں بیٹے سے آگے چلے کوئی بات نہیں خیر ہے ان کو پوائنٹ تھوڑی دینے ہیں ان کو تو تحفہ دینا تھا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں دو مرحلے مکمل ہوئے ہیں ٹیم مدنی نامات دو نمبر پر ہے شوبۂ تعلیم والے چار نمبر پر ہیں آئیے سکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں منچ کلیئر ہوگا اور اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف درست کیجیے میں تین مدری نامات جو ہے وہ پیچھے رہ گئی کوئی بات نہیں ابھی آگے بڑھے راؤنڈ پڑے ہیں آپ ہمت رکھیں اور آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے ایک لفظ ایک شیر <تصفح> ایک شیر میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی اشاری ہوتے ہیں لیکن ہم شیر دیتے تھے آپ نے اس سے لفظ دیتے تھے آپ ایسا شیر سناتے تھے جس میں وہ لفظ آ رہا ہو وہ لفظ آسان ہو سکتا ہے مشکل ہو سکتا ہے آپ نے بڑی ویکبلری پہ تیاری کرنی ہوتی تھی تو اب جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا اب تھوڑی سی تبدیلی ہے ایک لفظ ایک شیر میں لفظ آپ دیں گے شیر سامنے والے سنائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ بھی انہیں دیں گے اپنی مرضی سے لفظ اب وہ لفظ آپ لائن ڈھونڈ کے کہاں سے ایسے الفاظ ہوں جو شیر میں ہونے بھی چاہیے اور اگر یہ نہ جواب دے سکے تو پوائنٹ اسی وقت ملے گا جب آپ اس کا جواب خود دیں گے اور وہ شیر ویلٹ سنائیں گے تب جا کر پتا چلا خود ہی گھر سے شیر بنا کے لائے ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا شیر ہو ہمارے بزرگوں کا ہو کتاب میں ہو سب اس کو ہم مانیں گے تو شروع کریں مقابلہ آپ تیار ہیں اشار الفاظ ذہن میں ہیں آپ کے کیا بھی سوچ رہے ہیں ذہن میں بھائی شروع کرتے ہیں پہلے تعلیم والے دیں گے مدر کو ایک لفظ اور پھر یہ دیں گے ایک شیر آپ کے پاس صرف پچیس سیکنڈ ہوں گے ہر باری میں اور اسی میں آپ نے اشار دینے ہیں آپ آپس <سؤال> میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپس میں مشورہ کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی مشورہ کر کے لفظ دے سکتے ہیں کون سا لفظ دیں گے آپ پہلا لفظ لفظ ہے مین جی مین می مین میل مین سے شیر ہے میل جس کو انگلش میں مائل بولتے ہیں جی اچھا شوبھا تعلیم والے ڈھونڈ کے لائے ہیں کاؤنٹر آپ کا چل رہا ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس میل میل تیئیس سیکنڈ باقی ہیں میل مجھے تو یاد آ گیا ہے مجھے بھی نہیں پتا نا کہاں سے لفظ آئے گا پہلے تو میں خود دیتا تھا میرا بھی امتحان ہے اللہ امتحان سے بچائے آزمائش سے بچا آٹھ سات چھ وقت کم ہے عبد بھائی ہمت دکھائیں آغاز ایسا ہے تو آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور نہ بتا سکے اب آپ بتائیں گے شیر اس پر سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میں کیا کام جہنم کے دھرے کو ہو کھڑے دل سے جہنم کے دھرے کو ہو کھرے دل سے اس پہ ذرا تشدید لگا دیں کیا کام کیا کام جہنم, جہنم کے, کے دھرے, دھرے کو ہو ہرے دل سے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے اور آپ کو ایک پوائنٹ اپنے باری میں اس وقت ملے گا کہ جب آپ جواب دیں گے آپ کا جواب درست نہ ہو سکا بدقسمتی سے ایک پوائنٹ نہیں ملے گا کوئی بات بزرگ کا تھا یہ بھی بتا دیں اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علی کا یہ شعر تھا اور بڑا پیارا کلام ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اب آپ پوچھیں گے بھائی دیکھیں آپ کہاں سے لاتے ہیں انہوں نے تو بڑا چن کے لفظ لائے تھے کیا لفظ ہے آپ کے ذہن میں جی لفظ ہے سمبل سمبل چلے بھائی یہاں تو یہاں کئی بتا دیں گے کاؤنٹر چل رہا ہے آپ کا وقت کم ہے بائیس سیکنڈ باقی ہے جلدی تحبا میں سمبل جو سوارے گئے سو رڑ کر شکن ناز پہ وارے گیسو سبحان اللہ آپ نے جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ ایک لفظ ایک شیر میں دونوں طرف ایک ایک لفظ ہوا اور دونوں نے ایک ایک لفظ کا جواب نہیں دیا ایک ٹیم نے دیا ایک نے نہیں دیا اتنا آسان لفظ عبد المجد مدری نامات والے ویسے بھی مہربان ہوتا ہے نا ماشاءاللہ چلیں مہربانی آپ کی نظر آ رہی ہے آگے دیکھیں آپ مہربان رہتے ہیں کہ کی نہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے مدری مقابلے کا کب کیا ہو جائے چلیں بھائی اب آپ دوبارہ لفظ دیں گے دوسرا لفظ دیجئے تین تین الفاظ ہیں ایک لفظ آپ دیجئے ایک شیر یہ سنائیں گے ایما الف یا میم الف ایم ایم ای ماں نون ماں نئی ای ماں ای کا مطلب کیا ہے کون بتایا گا ہے بھائی کوئی بتانے والا ای کا مطلب اچھا یہاں کاؤنٹر چل گیا ہے بعد میں پوچھتے ہیں چودہ سیکنڈ ہے ای ارے ہمت کریں اعلی عزت کا کوئی شیر ہوگا چھ پانچ دو آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اللہ اکبر شاید یہاں سے جواب مل جائے ذرا دیکھیں بائک یہاں سے اچھا ان سے لینا ہے بالکل میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول اللہ دل کو بھی ایما ہو کے بن سدکے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول اس گن دل کو بھی تو ایماں ہو کے بن پھول اعلی حضرت کا شیر تھا آپ کا جواب درست ہے اور انہوں نے جواب نہیں دیا ایک نمبر پھر نہ لے سکے ایما کا مطلب پوچھنا تھا پوچھ لیں چن جی یا ای ماں آخر میں حمزہ ہے ای جلدی جلدی چلیں جی کون جواب دیں گے مدنی فیس کے ساتھ نہیں بس جواب لے لیں وقت ہمارے پاس کم ہے جی اشارہ ای کا مطلب ہے اشارہ ارض یہ کر رہے اعلیٰ حضرت کہ یا رسول اللہ میرے دل کو بھی ایسا اشارہ کر دیجئے کہ یہ پھول بن جائے کیا بات ہے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے تو وہ اشارہ مانگ رہے ہیں سبحان اللہ آپ کو کوئی اشارہ نہیں مل سکا تو آپ کا ایک نمبر مزید آپ نہ لے سکے اب آپ انہیں لفظ دیں گے کیا لفظ ہے بام بام بام چلے بھائی بام سے شیر کرم بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے جواب درست دے دیا ہے بام کا مطلب کیا ہے بتائیں گے آپ بام بام کا مطلب ہے دروازہ دروازے پہ یعنی آج تو گھر پہ کرم آ چکا ہے ماشاء اللہ دو دو لفظ ہو چکے ہیں تیسرا لفظ چلیں حج. کیا لفظ ہے آپ کے ذہن میں خجل خجل خجل خجل چلے بھائی خجل. مدنی نامات والے کچھ امتحان نہ آ گئے ہو بارے گناہ سے نہ خجل دو ش عزیزاں للہ میری ناش کرے چانے جب جم... اے, اے جانے چمن پھول لاہ میری ناش کرے جان چمن پھول آپ نے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ خجل کا مطلب خجل لے کسی سے جواب آئیں جلدی سے آئیں خجل کا مطلب کیا بتائیں گے ہو گناہ گنا نہ خجل مشکل اردو ہے یعنی کندوں کا زخمی ہونا یا ان کا تکلیف میں بھاری ہونا بھاری ہونا ویسے خجل کا مطلب شرمندہ ہونا بھی ہے تو جب بوجھ پڑتا ہے تو کندھے شرمندہ ہوں گے یا بھاری ہوں گے مانا وہی بھاری کا ہے یہاں پر لیکن ویسے خجل کا مطلب شرمندہ ہے ماشاءاللہ ان کو تحفہ بھی پیش کیا جائے جواب درست دینے پر سبحان اللہ حوصلہ افزائی بھی کیا کریں بھائی ابھی تو ابھی تو باب المدینہ میں سردیاں نہیں آئی ہیں جب سلسلے آگے بڑھیں گے تو سردی آ چکی ہوں گی آپ لوگوں نے ٹھنڈا نہیں رہنا آپ لوگوں نے جوش میں رہنا ہے ناظرین بھی جوش میں رہے نارا لگائے آخری لفظ ہے آپ پوچھیں گے ان سے آپ نے ایک پوائنٹ حاصل کر لیا اس مرحلے میں جی زمین ہو زمین یمین ڈلے بھائی یمین مشکل لفظ ڈھونڈ کر لائیں یمین یمین یمین سیدھا آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے سولہ سیکنڈ باقی ہیں دس سیکنڈ باقی ہیں دوسری ٹیمیں پاس پر تیاریاں کریں گی اور اعلی عذت کے اشار ہیں کسی کا بھی شعر دے سکتے ہیں وقت پورا ہو چکا ہے شعبہ تعلیم والے پہلی بار کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں اس مقابلے میں اور اب آپ دیں گے شیخین ادھر نثار غنیو علی ادھر گنچا ہے بلبلو کا یمین و شمال گل گنچا ہے بلبلو کا یمین و شمال گل شمال گل آپ نے جواب بہت اچھا دیا ہے آپ جواب نہ دے سکے اس بار ایک نمبر سے آپ محروم ہو گئے ہیں اور چلیں گے سکور بورڈ کی طرف مدری انعامات والے اس مرحلے میں ایک نمبر لے سکے ہیں اور شعبہ تعلیم والوں نے دو نمبر حاصل کیے ہیں مقابلہ ایک طرف کچھ ابھی جھکا ہوا ہے مدری انعامات والوں کے تین نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے چھ نمبر ہیں تین مراحل سے ہم گزر چکے ہیں اور اب ایک بہت ہی دلچسپ راؤنڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں بہت زبردست یہ راؤنڈ ہے کیا ہوگا اس میں آپ کو بتاتے ہیں پہلے شروع کرتے ہیں یہ سلسلہ نام ہے نصیب آپ کا صلو علی الحبیب اللہ, اللہ مدری چینل کے ناظرین یہ ایسا سیگمنٹ ہے ایسا مرحلہ ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو رنگ برنگی ڈبے لگ رہے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں ڈبے میں کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے کچھ نکلے گا کچھ نکلے گا کچھ ان کا نصیب ہے نہیں کوئی چوہا وغیرہ نہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کچھ ایسا نکلے گا جو یا تو انہیں فائدہ ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کا چلا بھی جائے پوائنٹ وغیرہ تو آپ ٹیمیں تیار ہیں اس کے لیے انہیں ہم دو بار بلائیں گے دو بار موقع ملے گا دونوں ٹیموں کو باری باری ان میں سے کوئی بھی آئے اور آ کر ان باکز کو اپنی باری میں کھولیں گے اس میں سے جو نکلے گا وہ ان کا نصیب ہوگا ہو سکتا ہے کوئی تحفہ نکلائے ہو سکتا ہے کوئی مدنی چیک نکلائے ہو سکتا ہے کوئی سوال نکلائے ہو سکتا ہے کوئی شیر نکلائے ہو سکتا ہے بغیر کچھ نکلے کچھ نمبر نکل ہو سکتا ہے ان کے نمبر مائنس ہو جائیں اللہ تو اب ہم ذرا ان کے ساتھ چلیں گے اس حوالے سے شعبہ تعلیم والوں سے بڑی ابتدا ہو گئی اب آپ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ دل کی طرف بھی ہیں مدری نامات والے بھی ہیں تو آپ کو زیادہ اپشن ملیں گے نا سات سات رنگ ہیں ہمارے سبز ہے براؤن ہے بلو ہے اس کو کیا بولتے ہیں یہ بھی سبز ہے اچھا دو دو سبز ہیں وہ یلو ہے یہ اچھا یہ یلو ہے نا یلو ہے یہ پنک ہے اور یہ گرے ہے وہ لائٹ گرین ہے لائٹ گرین ہے اور یہ ڈارک گرین ٹھیک ہے تو اب آئیے آپ میں سے کون آئے گا کیا چیک کرنا ہے جی سات باکسز ہیں کوئی ایک آپ نے کھولنا ہے اگر کچھ نکلا تو آپ کا ٹھیک ہے آپ کی ٹیم کا نہیں اس لیے آپ سوچ سمجھ کے بھیجیے گا مدنی چیک بھی ان کا ہوگا ٹھیک ہے خیر آپ ہی کے ہیں پوائنٹس جو نکلیں گے وہی ان کے ہوں گے کوئی پوائنٹس اس میں طے نہیں یہ نکالیں گے کیا چاہتے ہیں پوائنٹس نکل آئیں آپ آگے بڑھ جائیں ہے نا پوائنٹ بھی نکل سکتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ سوال نکل آئے آپ جواب دے دیں ٹھیک ہے نہ دینے کی صورت میں نمبر وہ اس میں لکھا ہوگا جو بھی ہوگا اچھا ہو سکتا ہے جواب نہ دیں پھر بھی نمبر سارا نمبرس میں رکھا ہوگا سسپنس ہے بالکل سسپنس ہے آپ کو بھی تو سسپینس دینا ہے نا جی کیا کھولیں گے آپ ذرا بتائیں کون سا باکس کھولیں گے تھوڑا ادھر جی گرین سب ٹھیک ہے بھائی مدری نعمات والے نا جی بسم اللہ پڑھ کے نکالصیب والے نکلے ان کے لیے نکلا ہے دو پوائنٹس دو پوائنٹ آپ کو ایکسٹرا مل گئے آپ کو ضرورت بھی تھی تین نمبر پہ تھے یہ چھ نمبر پہ ہے یہ ان کو مل چکے ہیں بھائی آج بھی دل پہ ہے دو پوائنٹس ان کو مل چکے ہیں ماشاء اللہ چلے بھائی میں ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں یہ والا ڈبا کھل گیا نا گرین والا ٹھیک ہے اب کس کی باری ہے آپ کی باری ہے آ جائیں بھائی محشید بھائی کیا چاہیں گے آپ کیا نکلے یہی دو پوائنٹ نکل آئے جی کیا چاہتے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح مدینے کا ٹکٹ نکل ہے مرشید کی آ... کرم نوازی سے کیا مئید ہے چلیں بھائی کون سا کھولیں گے بتائیں نیلا کھولیں میں اچھا ویسے کچھ کریں آپس میں اگر آپ چاہیں تو ایک پوائنٹ لے لیں ایسے ہی آپ کو ہماری طرف سے یا پھر اس میں جو ہے وہ چاہیے اگر آپ یہ ڈیل کر لیتے ہیں تو ہو جائے گی مشورے چلے مشورہ کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی ایک نمبر دے دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں نہیں جو نکلا ہے وہی چاہیے آپ کی مرضی ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں ابھی کچھ ہے اس میں میں دکھاؤں گا نہیں دیکھو نقصان فائدہ سب ان کا ہے جی بھائی جواب دیتے وقت اگر کوئی سوال نکلتا ہے تو کچھ نہیں ابھی پیک کر لے یا تو بغیر کچھ لیے ایک نمبر لے کے واپس چلے جائیں نہیں جلدی جلدی وقت کم ہے ہمارے پاس اتنا لمبا مدری مشورہ ایک پوائنٹ لے ایک پوائنٹ چاہیے پکی بات ہے دیکھ لیں پھر دو پوائنٹ ہوتے تو سوچ لیں اوکے ڈن چاہے تو بدل دے فیصلہ کوئی مسئلہ نہیں اوکے انہوں نے ایک پوائنٹ لینے پر طے کیا ہے اور اگر یہ نہ لیتے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی تھوڑی سی کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ سامنے والے ٹیم ایک شیر کا پہلا مسئلہ دے گی آپ اس شیر کو مکمل کریں تو انہوں نے بغیر اس کے ایک نمبر حاصل کر لیا ہے اتنا تو میرا اختیار ہے نا میں ان کو دے سکتا ہوں ایک نمبر ان کا بڑھا دیا جائے گا بھائی سبحان اللہ تو کہہ دے اچھا آپ نے فیصلہ کیا چلیں بھائی دوبارہ اب کون آئے گا عبد الماجد بھائی مدری ناماز والوں کی باری ہے کون سا باکس کھولیں گے آپ پیلا یلو سب میں نکالوں گا جی کچھ ڈیل کریں چاہے تو دو پوائنٹ لے لیں یا اس میں جو ہے وہ سوچ لیں اس میں وہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے مگر آپ کے اوپر ہے سوچ لیں چاہیں تو یہ جو اس میں سے نکلا ہے وہ لے لیں یا دو پوائنٹ لے لیں مشورہ کر رہے ہیں جی جلدی کر رہے ہیں. اسی کی طرف چلے اس میں سے نکلا ہے آپ کا ایک نمبر مائنس کیا جاتا ہے ایک پوائنٹ ان کا کم ہو گیا ہے تین نمبر کا لوس اور ایک نمبر تین نمبر کا نا آپ نے دو نمبر مل جاتے اللہ کوئی بات نہیں ہوتا ہے ابھی ابھی امتحان اور باقی ہیں آخری اسلامی بھائی کون آئیں گے آپ آئیں گے کون سا نمبر لیں کون سا باکس لیں گے یہ بسم اللہ میں لاپڑے کھولے جی آپ کو کوئی ڈیل نہیں دیتا ویسے یہ بہت پیچھے چلے گئے آپ کے لیے نکلے ہیں غلاف کعبہ کے دھاگے حسین رضا بھائی کو تحفے میں پیش کیے جائیں گے آئیے لیتے ہیں کاؤنٹر پہ جا کے ماشاء اللہ اور جو آئے گا اسی کے لیے ہوں گے یہ ٹیم میں تقسیم نہیں ہوں گے یہ ہو گئے دونوں کے لیے دو دو باریاں ہم دیں گے اور باقی جو تین ہیں باکسز یہ ہمارے ناظرین, حاضرین کے لیے ہیں تو کون آئے گا بھائی چلے بھائی کون آ رہے ہیں آ جائیں دیکھیں کیا نکلتا ہے ان کے لیے اگر پوائنٹس نکلے تو کیا ہوگا جی بھائی مجھے بتائیں مجھے مجلس ذوق ناد بتاؤ پوائنٹ نکلے تو بھی توحفہ دے دیں گے ہم یا ان کی مرضی ہے کسی بھی ٹیم کو دے دیں ایسا نہیں کرنا چلے کون سا باکس کھولیں گے سر لائٹ ग्रीन ان کے لیے ایک بڑی دلچسپ چیز نکلی ہے کر لیں گے مائک لائیے گا ایک ان کے لیے ٹاسک نکلا ہے ایک ان کو ٹاسک دیا جائے گا وہ ہے ایک سانس میں بارہ درو شریف پڑھ کر دکھائیں اس پر انہیں کیا دیا جائے گا اگر یہ بار بار پڑھ لیتے پڑھ لیتے ہیں تو ان کو بہت کچھ دیں گے ان ایک سانس میں بارہ درو شریف پڑھ کیا کوئی بھی شریف ہو ہاں بارہ ایک سانس میں پڑنا ہے اب اگر یہ ٹیم والوں کے لیے نکلتا تو دو پوائنٹ بھی ملتے آپ کو تحفہ مل جائے گا وسلم صل صل وسلم وسلم no. ایک اور بار ایک اور بار کوشش کریں چلیں سانس لینا پانی منگاؤ چلے <t> <therians> ایک اور بار دروست شریف <the Human> صلی اللہ علیہ وسلم <t> <the Nations> <t> <the Atlantic> صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تیرہ مرتبہ پڑھ کے یہ مقابلہ جیت لیا ہے سبحان اللہ ان کو بھی غلاف کعبہ کے دھاگے اور مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی دیں ماشاءاللہ اللہ اور بھی کچھ چاہیے تو آپ لے لیں بھائی مدری چینل کے ناظرین یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور اسی طرح روزانہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہم ذوق نات آپ کو پیش کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے حاضرین کو بھی موقع ملے گا کچھ دیر ابھی بیٹھتے ہیں اور آپ کی کالز بھی لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک کلام بھی سنتے ہیں پھر انشاءاللہ دو مرائل رہ گئے ہیں پہلے سکور بورڈ دیکھ لیجئے کون سی ٹیم کہاں پہنچی ہے اور اس کے بعد کچھ دیر کا وقفہ اور چند کالس ایک کلام پھر انشاء مزید مقابلے کو آگے بڑھائیں گے اسکور بورڈ دکھا دیجیے حبیب مدری انعامات والے چار نمبر پر ہیں اور شعبہ تعلیم والے سات نمبر پر ہیں مدنی مقابلہ دو مراحل اب باقی ہیں آئیے کلام سنتے ہیں اور چند کالز اگر ریڈی ہوں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ لیتے ہیں ایک کلام ہمارے ویور کا ہمیں چلانا تھا وہ بھی اگر اس میں چلا دیا جائے ہمارے کسی ناظر نے بلکہ کئی ویورز نے ہمیں بھیجے ہیں کلام اپنے پڑے ہوئے اور ان میں سے کسی ایک کا کلام ہم اسکرین پر آنر کریں گے اگر وہ بھی ریڈی ہو تو مجھے بتا دیں وہ کلام تیار ہے ہم نے کئی ویڈیوز میں سے ایک کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ دیر میں دکھاتے ہیں ان کی دل جوئی بھی ہوگی اور ذوق نات اور پروموٹ ہوگا آئیے کلام اعلی حضرت عبد الماجد بھائی کلام اعلی حضرت یا جو کلام آپ سنانا چاہیں چند اشار ہمیں سنا ہے سلو الحبیب سل مل کے پڑیے سلان بھی اور مائک موہ د سلشی علی سلے الاشی علی سل کے گلی گلی تبا تھوکر سب سیکھا کیوں دل کو جو دے خدا تیری گلی سے جا کیوں پھر کے گلی گلی کباب Just being چینل پر یہ سلسلہ ہو رہا ہے فیضان الا حضرت بھی لوٹ رہے ہیں ذوق نعت بھی ہم پا رہے ہیں اپنے بچوں کو ذوق نات دیجئے پیدا کیجئے خود کے اندر ذوق نات پیدا کیجئے نعت ایک ایسا با کمال ہنر ہے ایک فن ہے ایک ایسا ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو نعت پڑھتا ہے سنتا ہے لکھتا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر پاتا ہے الا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں ہی تو نہ لکھا خوش الہان نعت خواہ سے نعت سننا اس کے رسول کو بڑھاتا ہے تو اپنے اندر نات شریف کا ذوق پیدا کرنا چاہیے اور اپنے گھر میں ہو سکے تو ہر بچے کو نعت خواہ بنائے اس انداز سے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سناخوا ہو اچھی آواز ہونا یہ اللہ تعالی کی عطا ہے لیکن ناز شریف سے محبت ہونا یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے جتنا انشاءاللہ شاء نعت سے محبت ہوگی ذوق ناد اتنا ہی بڑھے گا اور کیا پتا کہ ذوق ناد رکھنے والے کل ہمارے ناظرین میں سے کل ہمارے منچ کا حصہ بن جائیں تو اس طرح ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ویورز کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں ہم نے ایک آپ کو موقع دیا ہوا ہے آپ کو کلام میں پڑھنا پڑنا چاہتے ہیں ایک شعر درست انداز میں اچھی ویڈیو بنا کر آپ بھیجئے اور ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر چلتا رہتا ہے 0311 ون اس نمبر پر آپ کی ویڈیوز ہم ریسیو کریں گے اور ممکنہ صورت میں کوئی ایک ویڈیو روزانہ ہم چلائیں گے اسی طرح اگر آپ ہمارے سلسلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں مزار اعلی حضرت کانٹیسٹ میں ایک وی... ایک آپ امیج بنائیے اسکیچ کیجئے ڈرا کیجئے اور مزار اعلی حضرت کو خوبصورت انداز میں مختلف کلرز میں بنا کر ہمیں بھیجیے اسکرین شاٹ آ... واٹس اپ کے ذریعے امیج بھیجیے یا آپ یہیں پر لے کر آ جائیے یا پوسٹ کر دیجیے ممکنہ صورت میں روزانہ ایک ڈرائنگ کو ہم ناظرین کے سامنے دکھائیں گے بھی اور اسے اپنے کانٹیکس میں شامل کر لیں گے پچیس تاریخ کو انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک ڈرائنگ کو تحفہ بھی پیش کیا جائے گا ان کے بنانے والے کو سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں آج ماشاء مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد سوشل میڈیا پر ہمیں ہمارے سلسلے کو دیکھ رہی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے مدنی چینل کے سوشل میڈیا کو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو خوب پروموٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے اگر آپ نے اب تک یو کے چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے آئیے اب من کبت اعلیٰ حضرت کے چند اشار پڑھتے ہیں پھر اپنے مدنی مقابلے کو آگے بڑھائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم و سلام وسلم یا سید یا رسول اللہ مل کے پڑھیے گا رضا رضا اے میرے رضا رضا رضا اے میرے رضا رضا رضا اے میرے رضا جلوائے کس طرح رضا کا ہے تصویر سنیت, سنیت, تصویر سنیت, سنیت ہے سنیت کہ چہرہ رضا کا ہے نہیںار زیادہ ہے اس سارے پل <سؤال> پن شاء اللہ آئیے اپنے مدنی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں ذوقات آگے بڑھ رہا ہے چار مراحل ہو چکے ہیں اسکور بورڈ ایک بار پھر دکھا دیجئے آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جائیں اور اب مدنی مقابلہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جائے گا چار مرحلے ہو چکے ہیں پانچواں اور چھٹا راؤنڈ باقی ہے دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے مدنی اشار کی تکرار درست کیجیے ایک لفظ ایک شیر نصیب کا چار مرحلے ہو چکے اب دو مراحل باقی ہیں اور اب ہے پانچواں مرحلہ نام ہے حروف اتحجی آئیے اسے شروع کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ کیا مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی بڑا دلچسپ راؤنڈ ہے اس میں ہیں 33 حروف تحجی حروف تحجی کسے کہتے ہیں جو اردو کے حروف جن سے ورڈنگ بنتی ہے گفتگو ہوتی ہے انہیں کہا جاتا ہے حروف تحجی یا حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے حروف تحجی عربی میں 29 ہیں ہے اور اردو میں 36 ہیں ان میں سے 33 سے کوئی نہ کوئی شعر آتا ہے الف سے شعر نہیں آتا کیونکہ حمزہ سے آتا ہے اور رے رے جو جس کے اوپر وہ تو بنا ہوتا ہے رے سے شیر نہیں آتا اور تین والے زے سے بھی شیر نہیں آتا ہے تو 33 سے باقی شیر کوئی نہ کوئی آتا ہے آپ کی تیاری کیسی ہے ہر ورڈ ہر حرف پر الفابیٹس پر یا ہم دیکھیں گے آپ کی تیاری بھی دیکھیں گے اور باری باری سب نے آنا ہے اس مرحلے میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا یہ سفر آپ نے اکیلے کرنا ہے جو آئے گا اپنی باری پر خود شیر سنائے گا ٹوینٹی فائیو سیکنڈ کے پاس ہوں گے اور شیر سنایا تو ایک پوائنٹ ملے گا ورنہ کچھ نہیں ملے گا شعبہ تعلیم جی جی باری باری آئیں گے دونوں ٹیم ایک بار ایک ایک بار آئیے پہلے شعبہ تعلیم سے کون آتا ہے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے آپ اس کو گھمائیں گے اور ایرو کے سامنے جو حرف آئے گا اس سے آپ نے شیر سنانا ہوگا ٹھیک ہے آپ کا مائک آن ہے نا جی آپ اس کو گھمائیے ذرا دیکھیے کیا آتا ہے آسان خر پاتا ہے کہ مشکل یہ رک رہا ہے خا یہ کیا ہے خواہ ہے کہ دال ہے مجلس فیصلہ کرے بھائی یہ تو یہ ایرو پہ کیمرہ نہیں لگا دیں ایک چھوٹا سا اچھا نہیں لگ سکتا ہے خواب یہ کہہ رہے ہیں خا سے آپ نے شیر سنانا ہے خے یا خا سنگے آپ جی خواب سے خواب بھی آتا ہے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیا کروں او میں ماشاءاللہ آپ نے خاص شیر سنایا خدا خیر سے لائے وہ دن میں نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ کا شیر تھا آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ایک نمبر آپ لیں گے شیر بغیر طرز کے ہی پڑھنا ہے تاکہ وقت کم سے کم کنزیوم ہو اب دیکھتے ہیں مدنی نامات والوں میں سے کون آتا ہے اور آپ بھی اپنی قسمت آزمائے کیا شیر آپ کے پاس آتا ہے جی ادھر سے جی آپ نے بہت سے لوگ گھمائے ہیں کھانا کھا کے نہیں آئیں گے بس ٹھیک ہے زا آیا ہے زا، زا سے شیر سنائیں گے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے جی رو روزے رسول اللہ, اللہ فارسی کا شیر اردو میں مقابلہ ہو رہا ہے فارسی میں آپ شیر سنا رہے ہیں کیا کریں بھائی اسے مانیں گے کہ نہیں قبول کر لیتے ہیں آپ کا جواب درست ہو چکا ہے سبحان اللہ ایک پوائنٹ آپ نے بھی حاصل کر لیا ہے اب دو دو باریاں باقی ہیں آٹھ نمبر شعبہ تعلیم والوں کے مدری نعمات والوں کے پانچ تین پوائنٹس کی دوڑ ہے آئیے کون آتا ہے جی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اس کو گھمائیں گے اور جو حرف آئے گا اس سے شعر سنانا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ یہ دال ڈال کے قریب ہی رک رہا ہے جی اب آیا حسن بھائی آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے نام ذرا جوش اللہ کے ساتھ پیغام سب لائیے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے ماشاءاللہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے آپ نے بھی درست شعر سنا دیا ہے سبحان اللہ آسان ہی حرف تھا آپ نے کیا سوچا تھا کیا آئے گا تیاری سب کی کر کے آئے تھے کر کے آئے ہوں گے ماشاءاللہ ان کے لیے بھی سبحان اللہ کی سدائے ہوں سمان اللہ پہ جائیں آئیے بھائی مدری نامات والوں کو دوسرا چانس ہے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے آپ اس کو گھمائیں گے اور جو حرف آئے گا اس سے آپ نے شعر سنانا ہے ارے واہ کیا قسمت پائی ہے الف سے شیر سنائیں گے جی سنائیے اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت خاں کے طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہوئے خاں کے تیبہ پہ جس سے چین کی نیند آئی ہو آپ کو بڑی جلدی یہ لگتا ہے آپ کا جواب درست ہو چکا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے اپنی جگہ پر رہیے دونوں سے دو دو سوال ہوئے دونوں نے درست جوابات دیئے ہیں اب تیسرے کے پاس ہے یہ مرحلہ گمائیے اس کو جی کیا آتا ہے دیکھیں انہوں نے بڑی تیز گھمایا ہے لگتا ہے تیاری بھی تیز ترار کی ہے یہ آ گیا زیر سے شعر سنائیں گے ادب رکھو حوص جانے دو آنکھیں ترسی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی تیاری ہے اعلیٰ حضرت کا شعر سنایا اب آخری اسلامی بھائی رہتے ہیں اگر غلطی کی تو ان کی نیم والے ان کا ساتھ نہیں دے سکیں گے اس مرحلے میں بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کو گھمانا ہے آپ نے بھی بہت سلو گھمایا ہے ایک بار گھوم کر دوسری بار میں رک گیا میم آیا ویریشن آ رہی میم سے آپ نے شعر سنانا ہے شعر وہ ہوگا جو پہلے نہیں پڑھا گیا جی پڑھیے میم آپ کے پاس سولہ سیکنڈ ہے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو ملتے ہیں پیارا مسجد ماشاء اللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ آپ کا جواب بھی مدینہ مدینہ جواب بالکل درست ہے تینوں نے کوئی غلطی نہیں کی سب دونوں ٹیمیں اپنے سارے نمبر لے کے گئے ہیں حاضرین میں سے کس کو موقع دیں گے مدری منیوں کو نہ دی جائے مدری منہ کو موقع دیتے آئیے مائک بھی باپو ہاں سوری امٹا کیا نام ہے آپ کا جی بھائی حسن رضا حسن رزاب اسم اللہ پڑھ کے اس کو گھمائیں گھمائے زور سے گھمائیں کیا کھا کر آئے ذرا بتائیں <متازلط تصف> آپ کے لیے کوئی لگتا ہے مشکل لف حرف آنے والا ہے نیت کریں مستقل امام شریف باندھنے کی آپ کے لیے آ نون جواب دیں گے نون سے ادھر ادھر نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے ہاں بھی ہے امیر علیہ سنت نے جو شعر لکھا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے کہاں جا رہے بھائی چلے جائیں ماہ رضا آیا ہے آپ کے لیے توحفے لائے اچا انہوں نے جواب درست دیا ہے ماہ میلاد کی یاد بھی تازہ کی ہے کچھ نعرے نہ, نہ ہو جائیں یار ہے نا بارہویں شریف بنانے کے لیے انشاءاللہ ماہ سفر سے ہی انشاءاللہ ہمیں خوب دھومے مچانی ہے اور یوم یعنی رضا بھی مناتے رہیں گے میلاد شریف کی تیاریاں بھی کرتے رہیں گے یہ مرحلہ مکمل ہوا ہے اور ہمارے دونوں طرف کی ٹیموں نے کسی کا پلّا اس مرحلے میں جھکنے نہیں دیا تین تین پوائنٹس دونوں ٹیموں کو ملیں گے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر اب آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں نام بھی نیا ہے انداز پرانا ہے دیکھیں کون آگے بڑھتا ہے اسکور بورڈ دکھا دیجئے مدنی نعمات کی ٹیم سات نمبر پر شعبہ تعلیم کی ٹیم دس نمبر پر رات بھی کافی ہو چکی ہے مقابلہ بھی کافی ہو چکا ہے اب آخری سیگمنٹ ہے فیصلہ ہو جائے گا کون آگے بڑھتے ہیں کون پیچھے رہ جاتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آخری راؤنڈ جس کا نام تھا پہلے شیئر مکمل کیجئے اب سوچ سمجھ کر یہ نام ہے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں سلو ول خبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ ذرا آپ لوگ جوش کے ساتھ مدری چینل کے ناظرین آخری راؤنڈ ہے ذوق نار سیزن فائیو پہلے مقابلے کا پری کوارٹر فائنل کا یہ پہلا مقابلہ ہے جو ٹیم جیتے گی کوارٹر فائنل میں جائے گی جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے بھی موقع ہوگا کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں جن چھ میں سے جن دو ٹیموں کے زیادہ نمبر ہوں گے پوائنٹس ہوں گے انہیں ہم آگے کوارٹر فائنل میں موقع دیں گے دس اشار پڑے جائیں گے دونوں کے پاس اب بزر ہیں بیلز ہیں جب آپ کو لگے کہ آپ جباب دے سکتے ہیں آپ نے شیر سمجھ لیا ہے کہ میرا برادی شیر کون سا ہے آپ بیل بجائیں گے بیل چیک کروائیے ذرا تینوں کے بٹن چل رہے ہیں آپ کے بھی چل رہے ہیں تینوں کے پاس الگ الگ بیل ہے پہلے ایک ہوتی تھی اب پوچھے بغیر نگران سے بھی آپ چلا سکتے ہیں تو یہ جو تیر کمان سے چھوٹا اگر جواب درست ہوا تو ایک پوائنٹ ملے گا نہ دے تو کم ہو جائے گا مائنس میں چلے جائیں گے اس لیے بہت ہی دیکھ بھال کر آپ نے جواب دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ جی اگر کہیں پر آپ جواب نہ دے سکے تو دوسری ٹیم جواب دے تو اور اچھا ہے لیکن یہ کہ انہیں جواب دینا نہیں ہوگا پہلا شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوں گی کیا آتا ہے شبہ تعلیم والے ویسے تین نمبر آ ہیں لیکن دس پوائنٹس کا یہ مقابلہ ہے یہ مرحلہ ہے تو ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ نہیں ہوا دیکھیں اس میں کسی کی باری بھی نہیں ہے بزر فیصلہ کرے گا بزر بولا تو آپ بیل بجانے والے تھے اچھا. پہلا شعر میں مجرم شوبہ تعلیم شعر مکمل کریں گے درست جو میرا مراد ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کی رستے میں ہے جا بجا تھا اللہ, اللہ اللہ اللہ سوچ لیں میں مجرم میں یہی شعر ہے میرا مرادی سوچ لیں میں مجرم اللہ اکبر کافی اچھا آگے آئے ہیں تین سیکنڈ ہیں تبدیل کرنا چاہیں تو بدل لیں یہی ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا والے امیر علیہ سنت کا وہ شیر آپ کو شاید یاد نہیں ہے میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہائے نہ بچوں گا یا رسول اللہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے میرا مرادی شیر جو تھا آپ نے وہی بتایا یہ شیر میرا مرادی نہیں تھا آپ ایک پوائنٹ مزید آگے بڑھ گئے ہیں آپ کیوں دل چھوٹا کر رہے تھے یوں سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے فیصلہ تھوڑی ہوا تھا چلے بھائی دوسرا شیر ابھی نو شیر باقی ہیں آپ دل نہ کیجیے گا شیر ہے نازا یہ کیا بھائی ابھی ایک دو ورڈ سنتے ہیں بیل بجا دیتے ہیں صوبائی تعلیم والے گیارہ پوائنٹس پہ پہنچ چکے ہیں لگتا ہے فائنل بھی یہی جیت جائیں گے جتنے دن ہے ہمت کریں ذرا سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو وجب کیا اللہ ابھر ابھی سات سیکنڈ ہے آپ بدل سکتے ہیں یہی میرا مرادی شعر ہے نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اچھی تیاری ہے تیسرا سوال تیسرا شعر ابھی آٹھ پوائنٹ ہیں آپ فکر نہ کریں تیسرا شعر ہے خدا ایک پر دو وڈ سنتے ہیں بیل بجا دیتے ہیں شعر بھی پورا کر دیتے ہیں شعبہ تعلیم والے خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دو کروں میں جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے اور آپ کے ساتھ بھی کافی تعداد میں اسلامی بیٹھے ہیں انہیں بھی موقع دیں حوصلہ افزائی کرنے کا تین شعر ہو گئے تینوں پوائنٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں پلہ بھاری ہوتا جا رہا ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے کچھ بتائیں گے شعبہ تعلیم میں میں آئی بی میں پڑھتا ہوں اور کراچی یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے مارننگ شفٹ کی اچھا ماشاء اللہ شعبۂ تعلیم میں کس طرح مدنی کام ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے شعبہ تعلیم میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسلامی بھائی اسے انہیں دین کی دعوت دینی ہوتی دعوت اسلام کے بارے میں مدنی کافلے بیس سفر کرتے ہیں مدر انعامات آپ کے سامنے مدری انعامات والے ہیں لیکن مدری انعامات کا کام تو آپ کا بھی ہوگا شعبۂ کی بھی مدنی قافلے کی بھی, ہیں مدنی کی بھی اللہ, اللہ تعال آپ لوگوں کو سلامت رکھے یونیورسٹیز ہوں آ, جامعات ہوں کالجز ہوں اسکولز ہوں ٹیوشنز ہوں اور اس طرح, <refer> طرح کے کی جو کیا بولتے ہیں ایجوکیشن سینٹرز <تصفح> <mans> ہوتے ہیں اکیڈمیز ہوتی ہیں جہاں پر شام میں شفٹ لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی کلاسیں ہوتی ہیں شارٹ کورسز ہوتے ہیں دعوت اسلامی نے کسی میدان کو نہیں چھوڑا ہے الحمد للہ تین شیر ہو چکے ہیں اور تینوں کے جواب انہوں نے دیے ہیں چوتھا شیر میں پڑھوں گا اور دیکھے کون پورا کرتا ہے شیر ہے اگر چلے بھائی اگر پہ ایک ہی لفظ پہ اب دیکھے کیا ہوتا ہے اب تو لگتا ہے کوئی نمبر کم کروائیں گے یہ آپ کے پاس سترہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس نو سیکنڈ ہے آٹھ سیکنڈ ہے اگر پہ یہ لگتا ہے ہاتھ کی غلطی ہو گئی ہے بچ گیا ہے ایسا نہ کریں سوچ سمجھ کر یہ سیگمنٹ ایسا ہے کچھ تو بتائیں اگر سے اگر بتی اگر بتی کچھ آتا ہوا آگے نہیں آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور آپ جواب نہ دے سکے انہوں نے نہیں وقت ختم ہو گیا ہے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے جواب نہیں دے میں کوئی دینا چاہیں تو اگر سے کوئی شیر سنائیں گے چلے بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں پوچھ لیتے جی کھڑے ہو جائیں اگر اگر یہ اگر نہ بتا سکے تو پھر یہ مدنی قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ نیت کر لیں تو جواب دیں اگر اگر نہیں میری ایسی قسمت سدا حضوری کی پاؤں لذت فرخت نبی رحمت سبحان اللہ انہوں نے بہت اچھا شعر پڑا میرا مرادی شعر یہ نہیں تھا اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا غم کونین کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا یہ شیر تھا ان کو تحفہ بھی دیں ہمارے اسلامی بھائی نے اگرچہ شیر وہ نہیں سنایا جو میری مراد تھا لیکن بہرحال ان کو تحفہ ملے گا شبہ تعلیم والے ایک نمبر پیچھے آ گئے لیکن پھر بھی کافی آگے مارجن ان کے پاس موجود ہے چار شیر ہو چکے ہیں پانچواں شیر پڑھوں گا دیکھیں مدنی نامات والے کیا کرتے ہیں شیر ہے میں مدینے میں مدینے جی مدری نامات والوں نے بیل بجائی ہے صبح تعلیم والوں نے اب رسک نہیں لیا پانچواں شیر ہے سترہ سیکنڈ باقی ہے جلدی میں مدی نے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی ہا ہا ہا. سوچ لیں یہی شیر ہے کہ نہیں میں مدی نے تین سیکنڈ مدنی باقی ہے آپ نے کہا میں مدی نے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن آپ نے جلدی کی جلدی بیل بجائی یہ بھی تو شیر ہو سکتا تھا میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں رستے متر جیسے, جیسے, جیسے, جیسے لگائے ہوئے ہوں لیکن آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست ہو گیا ہے آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی خوش ہو گئے ایک پوائنٹ آپ کو مل گیا ہے اس مرحلے میں بارہ اور آٹھ پانچ شیر ہو چکے ہیں مزید ابھی پانچ شیر باقی ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا چھٹا شیر پڑ رہا ہوں چھٹا شعر ہے بہت ہی پیارا شیر کہاں پہ کہاں پہ تو بڑے شعر ہے کہاں کہاں کہاں جائیں گے آپ پچیس سیکنڈ میں کہاں کہاں سے لائیں گے شعر اٹھارہ سیکنڈ باقی ہیں بھائی کہاں پھر جلد بازی کی ہے اب کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں اللہ چینج کر سکتے ہیں ابھی بھی وقت ہے دو سیکنڈ ہے اب وقت بھی نہیں ہے کہاں وقت ہے کہاں سے آپ نے شیر دیا اور اب آپ کی قسمت کیا کہیں آپ نے شیر سنایا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مستفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں ایک نمبر آپ کا بڑھ گیا ہے جواب درست ہو گیا ہے آپ نے درست شعر سنایا ایک پوائنٹ اور, اور آگے ہو گیا تین کا فاصلہ رہ گیا ہے اور چار شیر باقی ہیں اللہ اللہ اللہ دیکھیں بھائی کیا ہوتا ہے مدنی نامات والے بھی ہمارے ہی ہیں شوبہ تعلیم والے بھی اپنے ہی ہیں کتنے شیر ہو گئے چھ ہو گئے نا ساتواں شیر ساتواں شیر پڑھ رہا ہوں دیکھیں کون پہلے بیل بجا کر مکمل کرتا ہے شیر رمضا رمضا مدنی نامات والے جوش میں آگئے لگتا ہے اب جی رمضا سولہ پندرہ مدنی نامات والے شعبہ تعلیم والوں کو کی <خصیح> <اب خصیح> رمضان کی بہاریں ہوں ہائے ہائے طیبہ کی فضائیں ہوں کم اور جھومتے ہوں اختار مدینے رمضان کی... آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے کچھ تبدیل کرنا ہے <خصیح> <خصیح> رمضان کی بہاریں ہوں طیبہ تی... کی فضائیں ہوں <خصیح> اور جھومتا پھرتا ہو اختار مدینے میں یہ جواب بھی درست ہے سبحان اللہ ایک اور نمبر انہوں نے لیا ہے انبلیویبل یہ تو مقابلہ بہت قریب ہو گیا سات شیر ہو گئے تین شیر رہتے ہیں اور آپ کو دو نمبر کا فرق ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر ایک نمبر بھی ان کو مل گیا تو کچھ شاید مقابلہ آگے بڑھ جائے شیر پڑھ رہا ہوں آٹھواں شیر ہے میں اللہ اکبر یہ کیا کیا, کیا میں تو بھائی تعلیم والے بیس سیکنڈ یہ بھی سوچ رہے ہیں یہ میں نے کیا کیا میں پہ میں نے کیا کیا حسنین بھائی گیارہ دس سیکنڈ باقی ہیں میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی آپ ذرا نوٹ کرتے تو میں نے کھینچا تھا کھینچنے سے بھی فرق پڑتا ہے اس میں میں کھینچنے والا نہیں ہے اس یہ شیر تھا میں بےکس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے ایک پوائنٹ اور آپ نے کم کر دیا اور اب صرف دو شیر باقی ہیں اللہ اکبر آٹھ شیر ہو گئے کہاں کا فرق تھا چھ سات پوائنٹ کا اور ایک نمبر کا فرق ہو چکا ہے یقین نہیں آ رہا مجھے دو شیر باقی ہیں اب دیکھیں مقابلہ کون آگے لے کر جاتا ہے نواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے قلب میں جی کلب میں مدنی نامات والوں نے بیل بجائی ہے اب دیکھتے ہیں غلطی کر دی ہے یا درست بیل بجائی ہے قلب میں تیرہ سیکنڈ باقی ہے گیارہ دس نو قلب میں اللہ اکبر قلب میں تین سیکنڈ باقی ہیں قلب میں اس کی رویت کی ہے آرزو وہ تو قلب کو ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یہ شیر تھا میرا مرادی آپ جواب نہ دے سکے اور اس طرح ایک پوائنٹ آپ کا مزید کم ہو گیا اور اب ایک ہی شعر باقی ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے حصول برکت کے لیے ورنہ یہ مدری مقابلہ شعبہ تعلیم والے جیت چکے ہیں آخری شعر دیکھیں پورا کرتے ہیں کوئی جنا میں چمن ارے میں شروع کریں آپ کا یہ پوائنٹ آپ کو آخر میں کام آ سکتا ہے جی جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائی میہن پیسے ملن یہ و اما تمہارے لیے سبحان اللہ آپ نے درست جواب دیا ہے اس طرح مدری مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا شعبہ تعلیم والے یہ مدری مقابلہ جیت چکے ہیں قریب آ جائیں ہمارے مدنی نامات والے ابھی مقابلے سے باہر نہیں ہوئے دس نمبر انہوں نے لیے ہیں یہ سیو ہے ہمارے پاس اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر جائیں آپ نے سلسلہ دیکھا آئی سکور بورڈ دیکھتے ہیں ہم نے آج سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا آپ کے جوابات جو ہیں ان کے اناؤنسمنٹ ہم کل کریں گے اپنے سلسلے کے آغاز میں اور جو ایک قرآندازی میں جن کا نام سلیکٹ ہوگا ان کو تحفہ بھی پیش کیا جائے گا سکور بورڈ دیکھیے چھ مراحل سے کس طرح ہماری ٹیمیں گزر کر آگے پہنچی ہیں اور بلاخر شعبہ تعلیم کا جو شعبہ ہے یہ آگے بڑھ گیا ہے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو آپ کے لیے بھی بیسٹ آف لک آگے آپ کو موقع ملے ماشاء اللہ بڑی اچھے تیاری کی تھی آئیے اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کل نو بجے پھر انشاءاللہ شاء آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے فیضان عالی حضرت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد